وک اللہ طالب علم کے اداب پہ گفتگو ہو رہی ہے اور کتاب کے معلف نے کافی سارے اداب ذکر کر دیے ہیں ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ علم لیتے ہوئے علم حاصل کرتے ہوئے نیت خالص ہو مقصد رب کی رضا ہو دوسرے نمبر پہ نیت یہ ہو کہ میں اپنے آپ سے اور دوسرے لوگوں سے جہالت کا خاتمہ کروں گا تیسرے نمبر پہ مقصد یہ ہو کہ میں شریعت کا دفاع کروں گا اور چوتھے نمبر پہ کہ وہ مسائل جن میں اختلاف ہے اور اختلاف کی وجہ اجتہاد ہے ان میں طالب علم کا سینا کشادہ ہونا چاہیے کھلا ہونا چاہیے اور اس کے بعد پانچویں نمبر پہ طالب علم کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جو علم لیا ہے اس پہ عمل کریں جو علم لیا ہے اس پہ عمل کریں چاہے علم کا تعلق عقیدے سے ہو یا اخلاق سے ہو یا دنیاوی معاملات سے ہو یا عبادات سے ہو کوئی بھی چیز ہے اس علم پہ آپ عمل کریں کتاب کے مولب نے یہ کہا تھا کہ جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہ دو طرح کی ہیں یا وہ خبریں ہوں گی واقعات ہوں گے یا احکام اور آڈر ہوں گے جو خبریں ہیں ان میں آپ شریعت کی تصدیق کریں تائید کریں کہ شریعت نے جو بتایا ہے مادی کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے اور جو احکام ہیں ان میں آپ کا رویہ کیا ہوگا کہ آپ نے اس حکم پہ عمل کرنا ہے کتاب کے مولب نے یہ کہا تھا کہ صحابہ کلام کا یہی طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ جو بھی بات آپ نے بتا دی فوراً ایمان لے آئے مان گئے کہتے ہیں و صحابہ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم باشياء قد تكون غريبه و بعيده عن فهمهم كصحابه الكلام کو نبی علیہ الصلات والسلام کبھی کبھی ایسی باتیں بتاتے تھے جو ان کے ذہنوں میں نہیں اتی تھیں بعید قسم کی ہوتی تھیں لیکن وہ آگے سے فوراً مان لیتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کیوں اور کیسے گزشتہ روز میں سال دے چکا ہوں یہ کہنا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں رات کے بیت المقدس بھی گیا ہوں نبیوں کو نماز بھی پڑھائی ہے پہلے آسمان پہ بھی گیا ہوں دوسرے پہ بھی تیسرے پہ بھی چوتھے پہ بھی پانچویں پہ بھی چھٹے پہ بھی ساتویں پہ بھی پھر واپس آیا ہوں اور یہ سب کچھ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا کیا یہ ماننے والی بات ہے بغیر ماننے والی بات نہیں ہے لیکن چونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں اور نبی علیہ السلام جو بھی بتائیں اس میں آپ سچے ہیں اس لیے ہمارا اس پہ ایمان ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے اگر یہ معاملہ نہ ہو اللہ کا اللہ کے رسول کا, کا کوئی اور آدمی یہ بات کرے تو ہم کبھی نہیں مانیں گے تو صحابہ کرام ایسی باتیں سنتے اور فوری طور پہ اب انہوں نے یہ نہیں کہا یہ کیسے ممکن ہے رات کے تھوڑے سے اسے میں یہ کیسے ہو گیا ایسا کوئی سوال انہوں نے نہیں کیا کہتے ہیں ما علیہ من لیکن اس امت کے امت محمدیہ کے متاخرین جو ہیں بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ جب کوئی ایسی حدیث سنتے ہیں تو اعتراضات کی بارش شروع کر دیتے ہیں نجید الواحد منہم اضا سبھی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم وحار فی نجده يورد على الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تس منها يريد کہتے ہیں کہ آج اگر کسی کو اللہ سن کے رسول کی حدیث بتائی جائے اور حدیث ایسی ہو جو اس کی عقل کے لحاظ سے ممکن نہ ہو تو کیا کرتا ہے وہ جناب اللہ کے کی حدیث پہ اعتراض شروع کر دیتا ہے اور اعتراضات بھی ایسے اعتراضات کا انداز بھی ایسا جس سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اعتراض کرنا چاہتا ہے بات سمجھانی چاہتا کئی دفعہ انسان پوچھتا ہے کیوں کیسے بات سمجھنے کے لیے لیکن عام طور پہ ایسے اعتراض کرنے والے یہ جو سوال کرتے ہیں کیوں کیسے انداز سے سمجھا رہی ہوتی سمجھانے جاتا بلکہ ماننا ہی نہیں چاہتا اصل چکر یہ ہے کہتے ہیں ایسے لوگوں کو پھر توفیق نہیں ملتی حتا يرد هذا الذي جاء عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں مسترد کر دیتے ہیں لانه لم يتلقه بالقبول والتسلیم اور توفیق اسی لیے نہیں ملتی کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی حدیث کو قبول نہیں کیا ماننے سے انکار کر دیا وہ اب ابولی کا مسئلہ کتاب کے مولب کہتے ہیں مجھ سے ایک مثال لے لیں آپ سوات نبی صلی اللہ علیہ آپ کی حدیث ہے دنیا اللہ تبار کو تعالی آسمانی دنیا میں اترتے ہیں آسمانی دنیا کون سا ہے یہ جو ہمارے لحاظ سے پہلا آسمان ہے یہ کیا آسمانی دنیا کیونکہ ہمارے قریب ہے کب ہی اترتے ہیں اللہ تعالیٰ رات کے آخری پیر میں رات کے آخری پیر میں فیقول تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من یدعونی فأسجیبلا کون جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں من یسألونی فأعطیع کون جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں من یستغفرونی فأخبرلا کون جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں ما اس کو معاف کر دوں اب اس عدیس کو امام بخاری نے بھی رویت کی اور امام مسلم نے بھی حدیث کے دو بڑے, بڑے اماموں نے جن کی بیان کردہ حدیث شک و شبہ سے حدث تارے حادیث صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے مولو کہہ رہے ہیں یہ حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی وہ حدیث یہ مشہور ترین حدیث ہے بل Bäl متواتر بلکہ یہ متواتر ہے اسے بیان کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں اور ہر محلے میں بہت زیادہ ہیں صحاب اللہ كيف ينزل يخلو من العرش وما یہ حدیث کے سول اللہ تعالیٰ کیسے اترتا ہے کیا اللہ تعالیٰ جب آسمانی دنیا پہ اترتے ہیں تو عرص جو ساتویں آسمان سے اوپر ہے کیا وہ اللہ سے خالی ہو جاتا ہے ایسا سوال صحابہ کرام نے نہیں کیا نجس یہ تکلفی میں سے دیہ لیکن آج کچھ لوگ ایسی عادیش میں کلام کرتے ہیں اور ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کئی بےکون سماج دنیا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ عرش پہ بھی ہو اور آسمانی دنیا پہ بھی نازل ہو جائے یہ اگر کسی مخلوق کے بارے میں بات ہوتی تو آپ کہہ دیتے بات کس کی ہو رہی ہے تو اللہ تعالی کے لیے کون سی چیز ناممکن ہے کیا اللہ تعالیٰ کو نوز بلا اپنی طرح سمجھتے ہو کہ یا اوپر یا نیچے تو بغیر اللہ تعالیٰ کہاں ہے ارش سے اوپر کہاں ہے اور ارش کہاں ہے ساتھ میں آسمان سے بھی اوپر ہر مخلوق سے اوپر کون سی مخلوق ہے ارش اور اللہ تعالیٰ ارش سے اوپر ہے تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے پھر اوپر اللہ تعالیٰ کہاں ہے بولیے بھائی اللہ تعالیٰ کہاں ہے اوپر اور یہ عقیدہ غلط ہے جس کو وحدت الوجود کا عقیدہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ہر مومن کے دل میں ہے یہ سب عقائد غلط ہیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہیں عرج سے اوپر اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کئی دفعہ قرآن پاک میں بیان کی ہے سورت اللہ فرماتے ہیں اور <اللعرش سوا> رحمان ارش پہ ہے رحمان کہاں پہ ہے ارش پہ ہے اور ارش کہاں ہے میرے بھائی اور ساتھ آسمان سے بھی اوپر ہر مخلوق سے اوپر ارش ہے اور ارش سے اوپر اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے پھر سب سے اوپر کون ہے سب سے اوپر کون ہے اللہ تعالیٰ اور یہ عقیدہ کہ اللہ ہر ایک کے اندر ہے یہ غلط ہے اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس سے کون کون سے غلط نتائج نکلتے ہیں کچھ لوگ فرعون کو رب مانتے رہے ایسا ہے کہ نہیں ہے بولیے فرعون کی عبادت کرتے رہے اگر آپ یہ کہیں کہ فرعون کے اندر اللہ تھا تو پھر عبادت غلط تو نہ ہوئی کیوں جائی صاحب اگر اللہ تعالی ہر چیز کے اندر ہے تو ہندو مورتی کی عبادت کرتے ہیں اس کے اندر بھی نعود بلا ہے تو پھر عبادت غلط کیوں ہوئی یہ وحدت الوجود کا عقیدہ بڑا ہی غلیظ اور گندا عقیدہ ہے میں ایسی مثالیں بھی دے سکتا جس سے آپ کو احساس ہوگا کتنا گندا عقیدہ ہے یعنی کہ ایک آدمی ہے اللہ تعالی اس سے پاک ہیں اللہ تعالی کہاں ہے اوپر امام ابن تہمیا امام ابن قیم اور ان سے پہلے بہت سے علماء کے نام یہ بیان کر چکے ہیں کہ صرف قرآن پاک سے ایک ہزار سے زیادہ ایسے دلائل مل جائیں گے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات سب سے اوپر ہے میرے بھائی شاید آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہو مسلم شریف میں آتی ہے کس کتاب میں آتی ہے کہ نبی علیم سے ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے اپنی لونڈی کو تھپڑ مار بیٹھا ہوں تو آپ نے اس صحابی کو جو جواب دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے بہت بڑی حرکت کی ہے بہت بڑا جرم کیا ہے صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول علیت وسلام تو پھر اس کے کفارہ کے طور پہ کیا میں اس لونڈی کو آزاد کر دوں یعنی کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے تو آپ نے کہا لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ کس کو لے کر آؤ جی صاحب آئی صاحب سے پوچھیں کس کو لانا ہے بلا لونڈی کو لے کر آئیں کس کو لائیں لونڈی کو لونڈی کو لایا گیا اب نبی علی الساط اسلام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس لونڈی کو آزاد کرنے لگے ہیں وہ مسلمان ہے یا نہیں اگر مسلمان ہے تو آزاد کر دیا جائے اگر مسلمان نہیں ہے تو آزاد نہ کیا جائے لونڈیوں کو جبکہ وہ کافر ہوں آزاد نہ کرنا اس میں لوڈیوں کا فائدہ ہے کن کا فائدہ ہے تاکہ لونڈی مسلمان گرانے میں رہے توحید سنے نمازیں دیکھیں اللہ کی عبادت دیکھے شاید اسلام قبول کر لے جہنم کی آگ سے بچ جائے تو لونڈی کو لایا گیا اب نبی علیہ السلام اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہے یا نہیں تو آپ نے پہلا سوال اس سے یہ کیا جانتے ہیں کیا کیا آپ نے آج کل اگر کوئی سوال کرتا تو سوال کرنا تھا کیا اللہ کے وجود پہ ایمان رکھتی ہو لیکن اللہ کے رسول نے یہ سوال نہیں کیا اللہ کے رسول نے سوال کیا ائی اللہ یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے صاحب سوال کیا ہو رہا ہے یہ بتاؤ کہ اللہ اس سے پتا چلا کہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے میرا رب کہاں ہے اور یہ سوال آپ جناب صدیق سے کر رہے ہیں کہ جناب فاروق سے کر رہی ہیں کہ عام سی لونڈی سے کر رہی ہیں لونڈی سے کر رہے ہیں جو ہمارے مقابلے میں بہت افضل ہے لیکن عام صحابہ کلام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے عام سی لونڈی ہے اور اس سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں اللہ کہاں ہے اس سے پتا چلا کہ عقیدہ بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ اللہ کہاں ہے لوڈی نے جواب دیا فسما فِس اللہ اوپر ہے اللہ کہاں ہے اس نے یہ نہیں کہا اللہ ہر دل کے اندر ہیں کیا کہتے ہیں جی دما دم اللہ تعالی دل دے اندر نہیں لونڈی کیا کہہ رہی ہے فسما فِس اللہ تعالیٰ کہاں ہے اوپر ہیں اللہ تعالیٰ اوپر ہیں دوسرا سوال آپ نے کیا من آنا مجھے بتاؤ میں کون ہوں لونڈی نے کہا انت رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں کتنے سوال ہوئے اور وہیں پہ نتیجے کا آپ نے اعلان کر دیا کہا میرے صحابی اس کو آزاد کر دو یہ مومن لونڈی ہے تو اس حدیث میں پہلا سوال یہ تھا اللہ کہاں ہے جواب کیا تھا اللہ اوپر ہے اللہ اوپر ہے میرے بھائی یہ شیر غلط ہے جو آپ بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں ٹہا دے جو کچھ ٹہندا ہے ہاں جی کیا ٹا دے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے سب کو اٹا دے ایک دل نہ ٹائی دل رہا ہے یہ جو آپ کا شیر ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور اس سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں مسجد بھی ٹا دے یعنی کہ مسجد مندر برابر ہو گیا مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو ٹہنا ٹا دے نہیں میرے بھائی اللہ رب العزت سب سے اوپر ہیں اسی لیے سجدے میں ہم کیا کہتے ہیں سبحان ربیل کہ میں پاکگی کرتا ہوں اپنے رب کی اللہ جو سب سے اوپر ہے شان کے لحاظ سے بھی اوپر ذات کے لحاظ سے بھی اوپر کئی لوگ کہتے ہیں اچھا اگر اللہ اوپر ہے تو اللہ تعالی نے کئی ایتوں میں یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اس کا مطلب کیا ہے پھر اگر اللہ اوپر ہے تو اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائی ذاتی طور پہ اللہ اوپر ہیں لیکن اللہ تعالی اوپر ہونے کے باوجود ہارے کے ساتھ ہیں کیسے تھوڑی سی ہلکی سی مثال اللہ کی مخلوق کی لے لیں اللہ کی چاند تو بہت بلند ہے مخلوق کی مثال چاند کہاں ہے لیکن آپ مکہ جائیں تو آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ نہیں چلتا آپ کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے سورج کہاں ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ ہے اس کی روشنی آپ تک پہنچ رہی ہے چاند کی چاندنی آپ تک پہنچ رہی ہے یہ اللہ کی ایک مخلوق کی مثال ہے اور اللہ کی شان تو بہت بلند ہے تو اللہ اوپر ہونے کے باوجود ہر ایک پہ قادر ہے ہر ایک اللہ کے کنٹرول میں ہے اللہ کی قدرت میں ہے اوپر ہونے کے باوجود اللہ ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے ہر ایک کو دیکھ رہا ہے کوئی بھی اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے تو بہرحال اب یہ دیکھیے کہ اب جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وادت الوجود کا عقیدہ کہ اللہ تعالی ہر ایک کے اندر ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہیں اور آج آپ کو ایسے مولوی ملیں گے آج آپ کو ایسے کلپ ملیں گے جس میں کئی مولوی اس عقیدے کو پر رد کر رہے ہوتے ہیں جو قرآن میں آیا ہے قرآن میں آیا اللہ کہاں ہے عرش پہ اور سات دفعہ یہ احتیاط آئی ہیں عرش پہ ہونے کی یہ سات ہیں قرآن پاک میں اور وہ کیا کہیں گے اچھا یعنی کہ وہ اعتراض ہمارے اوپر ایسے کریں گے جیسے عقیدہ ہم نے نکالا عقیدہ تو اللہ بیان کر رہا ہے وہ ہم پہ اچھا اگر اللہ عرش کے اوپر ہے تو جب عرش نہیں تھا اللہ کہاں تھا انہی علی اعتراض اُن ہمارے اوپر کر رہے ہو اللہ کے اوپر کر رہے ہو کتنی عجیب بات ہے عربی کے ایک بڑے عالم دین نے ہندوستان کے ایک بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے غالباً وہ محمود غزنوی ہیں غالباً کیونکہ نام محمود لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک عالم دین آیا اور یہ گفتگو شروع ہو گئے اللہ کہاں پہ ہے تو عالم دین نے بیان کیا اللہ اوپر ہے تو بادشاہ نے اس پہ اعتراض کر دیا جو اعتراض بادشاہ نے علماء سے سنے ہوئے تھے تو وہ عالم دین آگے سے کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ عقیدہ میں نے نہیں بیان کیا کہ آپ اعتراض کر رہے ہیں اللہ نے بیان کیا اللہ پہ اعتراض کریں عجیب و غریب لوگ ہیں یعنی کہ اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں بزرگوں نے جو عقیدہ دے دیا اس کا اتنا دفاع کریں گے کہ اس کا دفاع کرتے کرتے قرآن پہ رد ہو رہا ہے اس کا دفاع کرتے کرتے نبی اسلام پہ رد ہو رہا ہے کیا یہ گستاخی نہیں ہے کیا یہ بی ادبی نہیں ہے تو بہرحال اب یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ اللہ تبارک رات کے آخری پیر میں آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں کیسے ہمیں نہیں پتا ویسے جیسے اللہ کے شیان شان ہے تفصیلات نہیں بتائی گئیں ہم اس موضوع پہ گفتگو نہیں کر سکتے جتنا ہم بتا دیا گیا اس پہ ہمارا ایمان ہے کہتے ہیں اگر یہ لوگ اس حدیث کو مان لیتے اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے اور کے بلند ہونا اللہ کی ذات کا لازمہ ہے کہ اللہ بلند ہے آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے پھر بھی اللہ بلند ہے اگر یہ مان لیتے اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نازل ہوتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے تو یہ ان کا اطلاع خود بخود ختم ہو جاتا اور پھر ان کو حیرانگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا تو کتاب کے مولوب کہتے ہیں ادن الواج بالینا النت اخبار ہمارے اوپر واجب یہ ہے کہ غیب کی باتیں جو اللہ اللہ کے رسول نے بتائی ہیں ہم انہیں قبول کر لیں اور فوری طور پہ مان لیں غیب کی جو بات بھی بتائی گی ہم اسے اگر آپ اسی طرح کیسے کیوں کرنے لگے تو آپ تو زاو قبر کے بھی منکر ہو جائیں گے مثال کے طور پہ قبر ہم کھوتے ہیں کہ جی کتنی کو بڑی ہوتی ہے کہ اس میں ایک مردہ بھی آ جائے دو فیسے بھی آ جائیں اس کو بٹھا بھی لیں اور پھر دائیں بائیں اور بھی قبریں ہیں کہتے ہیں جی قبر جو مومن کی ہوتی ہے بڑی کشادہ کر دی جاتی کیسے کشادہ ہوتی ہے ادھر تو ایک اور قبر ہے کیوں جی ادھر بھی قبر ہے ادھر بھی قبر ہے چاروں سائڈ پہ قبریں ہیں اور کہا جا رہا ہے یہ جی مومن کی قبر بڑی کشادہ کر دی جاتی ہے تو کیسے کشادہ ہوتی ہے اگر ہم اپنی عقل سے یہ باتیں کرتے رہے تو پھر تو آپ کو کئی عادی کا انکار کرنا پڑے گا پھر تو آپ کو یہ بھی ماننے سے انکار کرنا پڑے گا فرشتے آتے ہیں ہمیں تو کبھی نظر نہیں آئے نعوذ باللہ من منظاری تو اس لیے آپ اپنا عقیدہ بنا لیں کہ جو بات اللہ کے ساتھ بند کر کے ایمان لے آنا ہے وہ اللہ دما یقون شاہد اور جو منظر ہم نے دیکھے ہیں جو کچھ ہمیں معلوم ہے جو ہمارے زینوں میں ہے اس سے اس کا رد نہ کریں جو اللہ نے بتا دیا ہے یعنی کہ ہم لوگ اپنی ذاتی مثالیں دے کر اللہ کی باتوں کا رد کرنا شروع جاتے افسوس کی بات ہے کہ یہ ہماری عقل میں نہیں آتا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تمہیں نہیں آتی, تمہیں نہیں آتی تمہاری عقل اتنی کہاں ہے ناقص سی عقل ہے تمہاری بھی میری بھی تو جو اللہ اللہ کے رسول نے بتایا اس پہ فور ایمان لے آؤں امر الگئی فوق غیبی معاملات اس سے کہیں اوپر ہیں غیبی معاملات بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتے ول ام ذلك والا اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں لاحب لا القیرہ بھی ذکر میں ان مثالوں کو ذکر کر کے گفتگو کو طویل کرنا چاہتا انما موقف المؤمن من مثل هذه الاحاديث هو القبول والتسليم ايه مسلمان کا ان احادیث کے بارے میں موقف کیا ہونا چاہیے قبول کر لینا اور مان لینا بین یقول یہ کہنا صدق الله ورسوله جو اللہ نے کہا وہ سچ ہے جو اللہ کے رسول نے کہا سچ ہے كما اخبر اللہ ان دار کی فی قولی جیسا کہ اللہ نے کہا ہے قران پاک میں سورہ بکرا کی اخری ایتوں میں امن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون کہ جو کچھ رسول پہ نازل ہوا صلی اللہ اُس رسول بھی ایمان لے آئے ہیں اور مومن بھی ایمان لے آئے ہیں. ہمارا کام کام ایمان ان تكون و سنت رسولی فتاب مولف کہتے ہیں ہمارے عقیدے کی بنیاد قرآن و سنت میں ہونی چاہیے کس میں ہونی چاہیے قرآن و سنت میں انسان کو بات معلوم ہونی چاہیے کہ عقل پہ عقیدے کی بنیاد نہیں ہے۔ عقیدے کی بنیاد عقل پہ نہیں ہے۔ لا اقول لا مدخل العقل فيها میں یہ نہیں کہتا کہ عقل کا اس میں دخل ہی نہیں ہے عقل کا دخل تو ہے قران و حدیث کو ہم نے سمجھنا ہے عقل کی روشنی میں یعنی کہ عقل کے ذریعے سمنا ہے لیکن عقیدے کی بنیاد عقل پہ رکھنا بالکل غلط ہے۔ وانما اقول لا مدال للعقل فيها لانما جاءت به منصوص من في كمال الله شاهدت به العقول کیونکہ اللہ تعالی کے کامل ہونے کے بارے میں جو نصوص جو آیتیں جو حدیثیں آئی ہیں عقل ان کی گواہی دیتی ہے انہیں مانتی ہے وہ ان کا ماجب من کمال لیکن جتنا اللہ کا کمال ہے اس کی تفصیلات جو ہیں یہ عقل میں نہیں آ سکتی عقل کمزور ہے لا کن ان اللہ کلفت الکمال لیکن عقل میں یہ بات آتی ہے کہ جو بھی کامل صفت ہے وہ اللہ کی ہے جو بھی کامل صفت ہے وہ کس کی ہے اللہ کی ہے العلم اللذی من اللہ من طالب علم جس کو اللہ نے علم دیا ہے علم کی دولت دی ہے وہ عقیدے کے لحاظ سے بھی اپنے علم پہ عمل کرے اور عبادت کے لحاظ سے بھی اپنے علم پہ عمل کرے اچھا اللہ کی عبادت اپنے علم کے مطابق کرے وکما ہم میں سے اکثر لوگ یہ بات جانتے ہیں ان کہ عبادت کا دار و مدار دو چیزوں پہ ہے دو بنیادی چیزوں پہ عبادت کا دار و مدار ہے نمبر ایک الخلاصلّہ کہ جو بھی عبادت کریں وہ کس کے لیے کریں خالص اللہ کے لیے کریں خالص اللہ کے لیے نمبر دو المتابعت للرسول۔ جو بھی عبادت کریں اس میں پیروی کس کی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں آپ کے نسچے قدم پہ چلیں نماز اللہ کے لیے طریقہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت ہو رسول ہی انسان کو چاہیے اپنی عبادت کا اپنی عبادت کی بنیاد ان احادیث پہ رکھے ان ایتوں پہ رکھے جو اللہ اللہ کے رسول سے وارد ہیں لا دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد نہ کریں جو دین کا حصہ نہیں ہے عبادا ولافی فی ہا ولا نہ کوئی نئی عبادت دین میں داخل کریں اور نہ پہلے سے موجود عبادت کو نئی شکل دیں نہ دین میں نئی عبادت داخل کریں اور نہ پہلے سے موجود عبادت کو نئی نئی شکل دیں کیسے کہتے ہیں ولیدہ نقول ہم اسی لیے کہتے ہیں لا بدہ فل عبادت وہ بھی مکانی وہی زمانہ وہی کہ عبادت شریعت سے ثابت ہونی چاہیے تفصیلات کے لحاظ سے بھی کس لحاظ سے بھی تفصیلات کے حساب سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی جگہ کے اعتبار سے بھی زمانے کے اعتبار سے بھی سبب کے اعتبار سے بھی ان تمام امور میں عبادت ثابت ہونی چاہیے آئیے چند مثالیں لیتے ہیں ذرا تحجد کی نماز پڑھنا سابت ہے نبل نام سے جی بالکل ثابت ہے ایسے ہی ہے ستائیسویں رجب کو کون سی تاریخ بتا رہا ہوں خصوصی طور پہ تحجد کا اہتمام کرنا شب بداری کا اہتمام کرنا پوری رات عبادت کرنا تحجد پڑھنا اگر کوئی آدمی پہلے یہ کام نہیں کرتا صرف ستسویں رجب کو کرتا ہے تو اس کا سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ کے رسول کو میراج ہوا تھا پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیز قرآن و حدیث سے صحابہ کے سے ثابت نہیں ہے کہ مراج کس رات کو ہوا تھا کب ہوا تھا اللہ بہتر تو جانتے میراج پہ ہمارا ایمان ہے مراج ہوا ہے اس پہ ایمان ہے کس تاریخ کو ہوا یہ تاریخ معلوم ہے؟ نہیں ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ تاریخ یہ رات ہمیں معلوم ہوگی چلو جی معلوم ہوگی ستائیسویں رجب ہے دو منٹ کے لیے ہم مان لیتی ہیں رجب کی وجہ سے پوری رات عبادت کرنا شب بدالی کا اہتمام کرنا تعجب پڑھنا اس وجہ سے اس سبب سے کیا یہ سبب ثابت ہے کیا نبی علی صاحت اسلام نے صحابہ کے میں سے کسی ایک نے سائسویں رجب کو عبادت کا اس لیے اہتمام کیا کہ یہ وہ رات ہے جس رات آپ کو میراج ہوا تو کہتے تحجد عبادت تو ثابت ہے لیکن اس عبادت کو میراج کی وجہ سے کرنا یہ سبب ثابت نہیں ہے تو یہ غلط ہوگا یہ کیا ہوگا غلط ہوگا آگے چلیے آپ کتاب کے مول نے کہا تھا ایسے ہی زمانہ ہے قبروں کی زیارت کرنا قبروں کی زیادہ کرنا شریعت ترغیب دی ہے کیونکہ موت یاد آتی ہے لیکن عید کے دن خاص طور پہ قبروں کی زیارت کرنا دس محرم کو خاص طور پہ قبروں کی زیارت کرنا یہ وقت شریعت نے بتایا ہے تو پھر ہم اس کو خصوصی طور پہ اہمیت کیوں دے رہے ہیں ہاں ایک آدمی کو چھٹی ملی عید کے دن والد صاحب فوت ہوئے تھے اور عید کے اگلے دن اس نے پھر واپس چلے جانا ہے تو وہ عید کے دن اس لیے جا رہا ہے کچھ چھٹی یہی ملی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن جس دن کو شریعت نے عید کا دن بنایا خوشی کا دن منایا بنایا اس دن کو آپ غم کے طور پہ منائیں جی آج ہم نے مردوں کو یاد کرنا ہے قبرستان میں ان کے پاس جانا ہے آپ شریعت کے الٹ کیوں جا رہے ہیں کیا صحابہ کلام کے لوگ فوت نہیں ہوتے تھے ان کے رشتے دار فوت نہیں ہوتے تھے کیا عید کے دن وہ خوشیاں منانے کی بجائے ان کی قبروں پہ آدمی دیتے تھے تو اب قبروں کی زیارت تو ثابت ہے لیکن عید کے دن یہ کام کرنا دس محرم کے دن یہ کام کرنا یہ چیز درست نہیں ہے آگے چلیں نو ذی الحجہ کو میدانی عرفات میں ہادیوں کا ٹھہرنا وقوف کرنا کیسا ہے جی فرض ہے اور بہت عظیم عبادت ہے ایسا ہے کہ نہیں آئی صاحب نو ذی الحجہ کو یوم عرفات کہتے ہیں اس دن ہادیوں کا میدانی عرفات میں جانا اس کی بڑی اہمیت ہے بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں بہت یقینتی قیمتی ہے اب آپ لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں آپ کہتے ہیں لو جی ہم حاج پہ تو نہیں آدر ہو سکے ہم کل جا رہے ہیں وہاں پہ کل ہم وہ عبادت کریں گے جو حاجی کرتے ہیں کیوں عجی صاحب کیوں صاحب انکار کر رہے ہیں ہم نے ناچنا نہیں ہے وہاں پہ عبادت ہی کریں گے تو کیا خیال ہے یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے اگر آپ حج کر رہے ہیں اور نو ضلع حجا ہے اور میدان عرفات میں وہ جا کے وہ کام کر رہے ہیں یہ اللہ کے رسول سن کی سنت ہے یہ شریعت ہے لیکن یہی کام آپ کسی اور تاریخ میں کریں اور میدان عرفات میں ہی کریں تو یہ کام آپ کا غلط ہو جائے گا اعتکاف ہے اتکاف کہاں بیٹھنا چاہیے وہ ان فِي آفو نفل مسجد میں بیٹھنا چاہیے نبی علی اسلام کے زمانے میں مرد بھی مسجد میں اتکاف بیٹھتے رہے عورتیں بھی حتیٰ کہ آپ کی ایک بیگم جنہیں اس سے کا خون آتا تھا کون سا خون ایسا بولیے ذرا ایک ہوتا حیض محض کی بات نہیں کر رہا حیث تو معمول کا خون ہے جو ہر عورت کو ہر مہینے آتا ہے چین دن سات دن میں اس کی بات نہیں کر رہا جب وہ خون آئے حیض کا خون تو عورت کو روزے رکھنے کی اجازت ہے نماز پڑھنے کی اجازت ہے خاموش سے مشری کرنے کی اجازت ہے میں حیض کی بات نہیں کر رہا اس کی بات کر رہا ہوں جو حیض کے بعد بھی خون آتا رہتا ہے اس خون میں عورت نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں رودے بھی رکھ لیے ہیں خاموشم بچری بھی کر سکتی ہے اور اتکاب بھی بیٹھ سکتی ہے مسجد میں بھی آ سکتی ہے کیونکہ یہ سیادہ کا خون ہے ایس کا نہیں ہے لیکن خون تو ہے نا خون تو نکل رہا ہے نا آپ کی ایک بیگم انہیں سیادہ کا خون آتا تھا اس کے باوجود کہ ان کے سیادہ کے خون کی وجہ سے ان کے نیچے برتن رکھنا پڑتا تھا ٹب رکھنا پڑتا تھا پھر بھی اتکاب مسجد میں بیٹھتی تھی گھر میں نہیں کہاں بیٹھتی تھی اور آج ہماری عورتیں کہاں اتکاب بیٹھ رہی ہیں گھروں میں کہاں آیا کیا دلیل ہے اس کی جی کتاب کے مولف یہی کہہ رہے ہیں کہ اتکاب تو اب ثابت ہے جگہ جو آپ نے اب تلاش کی ہے یہ جگہ ثابت نہیں ہے ارتکاب بیٹھنا ہے تو مسجد میں آپ کہتے ہیں مسجد میں ماحول نہیں اچھا عورت نہ بیٹھے گھر میں عبادت کرتی رہے ویسے تلاوت کرتی رہے اللہ کا ذکر کرتی رہے کوئی مسئلہ نہیں اگر اعتقاد بیٹھنا ہے تو وہاں پہ بیٹھیں گی جہاں پہ صحابہ اکرام کی عورتیں بیٹھی ہیں کہاں بیٹھی ہیں مسجد میں بیٹھی ہیں آپ کی زندگی میں بھی مسجد میں بیٹھی ہیں آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی مسجد میں بیٹھی ہیں یہ بھی بتا دوں تو کہتے ہیں اس لیے جو بھی عبادت آپ کرنے لگیں اس کی بنیاد اس کی کیفیت اس کی جگہ اس کا وقت اس کا سبب یہ سب چیزیں شریعت کے مطابق ہونی چاہیے یہ سب چیزیں کس کے مطابق ہونی چاہیے شریعت کے مطابق ہونی چاہیے اور اس کی ایک دلیل لے لے کئی دفعہ بیان کرتا رہتا ہوں ذرا آج یہ موضوع چل رہا ہے تو آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے ترمری شریف کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو چھینک آتی ہے عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے ان کے پاس بیٹھے ہوئے آدمی کو چھینک آتی ہے عبداللہ بن عمر کو خود نہیں ان کے پاس ایک اور آدمی بیٹھے ان کو چھینک آتی ہے اب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے حاجی صاحب کیا کہنا چاہیے الحمد اس آدمی نے کہا الحمدللہ للہ وہ سلام رسول اللہ اب بتائیے کہ نبی علی اللہ پہ سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے چوبیس گھنٹے پڑھنا چاہیے لیکن چھینک آنے پہ نبی علی اللہ نے کیا پڑھنا سکھایا ہے اس موقع پہ سلام پڑھنا نہیں سکھایا عبداللہ بن عمر اس آدمی پہ ناراض ہو گئے کہا کہ چھینک آنے پہ الحمدللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول پر سلام پڑھنے کا طریقہ ہمیں بھی آتا لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں سکھایا میرے بھائی غور کریں دین کے اوپر غور کریں ذرا اپنی طرف سے دین میں ٹانکے لگاتے رہنا بھی کیا حارج ہے جی کیا حارج ہے جی کیا اگر ایسے ہی عبادت کرنی کیا حارج ہے تو اللہ کے رسول کو نبی کو مانا نبی ماننے کا تو مطلب یہی ہے کہ عبادت اللہ کی طریقہ عبادت آپ کا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ تو اس لیے میرے بھائیو ان معاملات میں غور کیا جائے اور اپنی طرف سے دین میں جو اضافے کیے جاتے ہیں ان سے پرہیز کیا جائے اب ہمارے وہ بھائی جو اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں ان سے آپ بات کریں گے تو جناب آپ پہ ناراض ہو جائیں گے وہ کہیں گے تم درود کے منکر ہو کیا واقعی ہم درود کے منکر ہیں بالکل نہیں جو درود کا منکر ہے تو اس کے تو کافر ہونے کا خطرہ ہے ہم الحمد درود پڑھتے ہیں اتحیات میں پڑھتے ہیں اذان کے بعد بھی پڑھتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں مسجد سے نکلتے ہوئے پڑھتے ہیں ویسے بھی چوبیس گھنٹے جب یاد آئے پڑھتے ہیں لیکن اذان سے پہلے درود پڑھنا جیسے اذان کا حصہ ہو آپ کہتے ہیں درود پڑھنے میں کوئی ارض نہیں ہے میرے جیسا کوئی آئے گا وہ کہے گا بسم اللہ پڑھنے میں بھی کوئی عرض نہیں ہے کیونکہ بسم اللہ بری چیز ہے اچھی چیز ہے اور یہ عاجی صاحب کہیں گے ازب اللہ بھی پاڑ لیں شیطان بھاگ لے گا ازود شیطان عجیم بھی پاڑ لیں کوئی اور آئے گا وہ کہے گا اللہ کی ہم تو بھی بیان کر دیں الحمدللہ اب اذان کیسے شروع ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلات و السلام علیکم یار اللہ وکب اللہ یہ اذان ہے اور یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں کوئی پانچواں آئے گا وہ کچھ اور اضافہ کر لے گا جیسے ہمارے کئی کیا کہتے ہیں جناب علی کا نام بھی اذان میں ہونا چاہیے تو جناب علی اچھے, اچھے آدمی ہے کہ نہیں بہت اچھے آدمی ہیں تو ٹھیک ہے جو ان کا نام بھی آ جائے علی, علی اللہ علی اللہ کے ولی ہیں کیا اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں تو ٹھیک ہے وہ بھی آنے دو یہ نہیں کہ اگر آپ ایک اضافہ پہ اصرار کرتے ہیں کہ جو اضافہ میں نے کہا قبول کر لیں تو دوسرے کو بیس اضافے کرنے سے آپ نہیں روک سکتے ان چیزوں کا میرے بھائیو خیال رکھا جائے عبادت کے معاملے میں احتیاط کریں عبادت احتیاط ایک یہ کہ عبادت جب بھی ہوگی کس کی ہوگی دوسرے نمبر پہ احتیاط یہ کہ طریقہ عبادت کس کا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا تو کتاب اگر کوئی آدمی کسی ایسی عبادت کے لیے جو عبادت وہ اللہ کی کر رہا ہے کوئی ایسا سبب ثابت کرتا ہے جس کی دلیل نہیں ہے تو ہم اس سبب کو ریجیکٹ کر دیں گے مثال کے طور پہ عید منانا نبی علی اللہ کی پیدائش کی وجہ سے اب دو عیدیں تو ثابت ہیں ایک عید فطر ہے روزوں کے بعد اس کے پیچھے روزے ہیں دوسری قربانی کی عید عید ہے اب ایک تیسری آپ کے پیدائش کی وجہ سے اس سبب سے عید تو یہ سباب شریعے سے ثابت یہ سباب شریعے سے ثابت نہیں ہے نبی علیہ اصلاۃ وسلام ہم سب کے محبوب ہیں جو آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ ہر ایک سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا اللہ کی ذات کے بعد اس کا ایمان خطرے میں ہے ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے محبت ہے اپنے والدین سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے ماپ سے بڑھ کر اپنی جان سے بڑھ کر ہر چیز سے بڑھ کر لیکن اس کا مطلب یہ کہ آپ کا نام استعمال کر کے آپ کے دین کو بگاڑا جائے آپ کے دین میں تبدیلیاں کی جائیں آپ کے دین میں اضافے کی جائیں نہیں اس کی اجازت نہیں ہے تو مختاب کے مطلب کہتے ہیں اگر کوئی کسی نئے سبب کی وجہ سے کوئی عبادت نکالے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ غیر مقبول ہے لانه لا بد ان یثبت بان هذا سبب لتلک العباده یہ چیز ثابت ہونی چاہیے کہ یہ سبب جس کی وجہ سے اپ عبادت کہہ رہے ہیں یہ سبب شریعت سے ثابت ہے والا فلیس مقبول منه ورنہ یہ قابل قبول نہیں ہوگا ولو احد شرع شیئا من العبادات اگر کوئی आदमी شریت میں کوئی عبادت لے کر آتا ہے لَم بھی شرو جو شریعت میں نہیں ہے او شین ورد بھی شرو یا کوئی ایسی عبادت میں موجود ہے پہلے ایسی عبادت لے کر آتا جو ہے کہ کر آتا جو موجود ہی نہیں ہے دوسرے نمبر پہ ایسی عبادت لے کر آتا ہے جو شریعت میں موجود ن... ہے لیکن نئی شکل کے ساتھ نئی شکل و صورت کے ساتھ ان کے نئی کیفیت کے ساتھ یا نیا زمانہ کل نہ انہا مردود ہم کہیں گے یہ رد ہے رجیکٹ ہم نہیں مانتے اب دیکھ لیں اس کی مثال تیجہ ساتواں چالیسواں برسی یہ چیزیں جو ہیں تیجے کے دن کیا کرتے ہیں لوگ تلاوت کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھانا تقسیم کرتے ہیں اب بتائیں ان میں سے کون سی چیز غلط ہے بظاہر کوئی بھی غلط نہیں ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے نہ قرآن پاک پڑھنا غلط ہے نہ کھانا کھلانا غلط ہے لیکن میت کے فوت ہونے کے تیسرے دن یہ دن مقرر کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کھجور کی گٹیاں کٹھی کر کے چنے کے دانے کٹھے کر کے ذکر کرنا یا قرآن پاک پڑھنا سارے تقسیم کرنا پورا قرآن پاک ختم کروانا اور پھر یہ ایک نئی چیز بنا لی گئی ہے تو یہ چیز جو ہے میرے بھائیو یہ ثابت نہیں ہے لأنه لا بد ان تكون العبادت مبنية على ما جاء به شرع عبادت کی بنیاد اس شیط پر ہونی جائے جو شریعت سے آئی ہے لأن هذا هو مقتضاء ما علمك الله تعالی من العلم اے طالب علم یہ تقاضہ ہے اس علم کا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ تتعبد للہ تعالی اللہ بما شرع کہ آپ اللہ کی عبادت اسی طریقے کے مطابق کریں جو طریقہ شریعت کے مطابق ہے قَالَ <الْعُلَمَاء> اسی لیے علماء اکرام کہتے ہیں کہ <الْمشروعیہ> عبادات میں اصل ذرا یہ بڑی اہم بات ہونے لگی آئی صاحب دو منٹ کے لیے نیند کو آگے بھیجے کر دیں عبادت میں اصول کیا ہے عبادت میں اصول یہ ہے کہ ہر عبادت منع ہے جی صاحب کیا اصول ہے ہر عبادت ہے؟ سوائے اس عبادت کے جو اللہ کے رسول سے قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور دنیاوی معاملات میں اصول اس کے الٹ ہے ہر دنیاوی معاملہ جائید ہے سوائے اس معاملے کے جس سے شریعت نے روک دیا ہے نہیں کہ دنیا میں کوئی کہے جی سپیکر کیوں ہم کہیں گے اس لیے کہ شریعت کہہ رہی ہے کہ دنیاوی معاملے میں ہر چیز کیا ہے جائید ہے یہ دنیاوی چیز ہے سپیکر یہ کرسی دنیاوی چیز ہے یہ ستون مسجد میں لگے ہوئے دنیاوی چیز ہے یہ جہاد پہ آنا عمرے کے لیے دنیاوی چیز ہے عمرہ عبادت ہے جہاد میں آنا عبادت نہیں ہے تو یہ دنیاوی چیزیں جو ہیں یہ سب جہد ہیں آپ اونٹنی پہ آتے ہیں کہ گھوڑے پہ آتے ہیں کہ سائیکل پہ آتے ہیں کہ جہاز پہ آتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن عبادت کی باری آئے گی تو اصول یہ ہے کہ ہر عبادت کیا ہے بولیے منع ہے میرے بھائیو وہ حدیث آپ کو معلوم نہیں ہے بخاری شیف کی حدیث ہے کون سی تین آدمی آئے اور ان کو یہ احساس ساتھ کہ ہمیں اللہ کے رسول سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے کیوں کیونکہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں اب ان میں سے ایک نے اعلان کیا کہ میں پوری رات اللہ کی عبادت کیا کروں گا اور ہر رات پوری رات اور بلا ناگا ہر رات اللہ کی عبادت کیا کروں سویا نہیں کروں گا دوسرے نے اعلان کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا کیونکہ شادی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے عبادت میں خبر پڑتا توجہ بڑھ جاتی ہے اور تیسری نے کیا اعلان کیا میں روزانہ نفلی روزہ رکھوں گا کوئی ناگا نہیں کروں گا اب اگر یہ سوال مجھ سے ہو یا آپ سے ہو تو ہم نے کہنا یار کیا بات ہے ہم نے تو حوصلہ افزائی کرنی ہے نا بلکہ وار دیں گے ایسا ہے کہ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول نے حوصلہ افزائی کی آپ شریر ناراض ہوئے غور کیجئے میرے بھائی کا سب چھوڑ دیجیے میری یہ بات دھیان سے سنیے حدیث کی بات ہے اللہ کے رسول نے شباش نہیں دی حالانکہ میری ناکل یہ کہتی ہے آپ کی ناکل یہ کہتی ہے کہ ان کو شباش دینی چاہیے جو اعلان کر رہا ہے کہ میں پوری رات اللہ کی عبادت کیا کروں گا لیکن اللہ کے سن نے فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے میرا طریقہ کیا ہے میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو عبادت بھی کرتا ہوں میں دن کے ٹائم نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں کبھی ناغا بھی کر لیتا ہوں اور میں نے شادیاں کر رکھی ہیں فرمایا یہ ہے میرا طریقہ غیبان سنتی فریش امنی جس نے میرے طریقے سے راز کیا اور میرا نہیں ہے اب بتائیے روزوں کا اعلان کیا تھا روزانہ رفلی روزان کھا کروں گا یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے بوریا حساب لیکن جو طریقہ اپنا لیا تھا روزانہ یہ نئی چیز ہے رات کو عبادت کرنا تجد پڑھنا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کہ روزانہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا یہ نئی چیز ہے اس پہ آپ نے شباش نہیں دی بلکہ ناراض ہوئے ڈانٹا کہا جو یہ کام کرے گا میرا نہیں ہے وہ میرے بھائی اللہ کے لیے جذبات میں نہ آئے دین کو سمجھیں دین کو سمجھیں تو اسی لیے کرام کیا کہتے ہیں؟ عبادت میں جس کی دلیل قرآن میں آ گئی ہے اور اس کی دلیل قرآن پاک سے یہ ہے ام من ما لم يعدم کیا ان کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا طریقہ مقرر کیا ہے جس طریقے کی اللہ نے اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ یہاں پہ مذمت کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے بیان کردہ طریقوں کے علاوہ بھی کوئی طریقہ شریعت کا بنا رکھا ہے تو یہ درست نہیں ہے اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جناب ایسا روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا من عاملہ رد جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ ہمارا امر نہیں ہے ہمارا آڈر نہیں ہے ہماری طرف سے جاس نہیں ہے تو اس کا یہ کام ردن مردود ہے رجیکٹ ہے ناقابل قبول ہے اب دیکھ لیجیے آپ کیا کہہ رہے ہیں جو بھی کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے سے ثابت نہیں ہے تو وہ کیا ہے رجیکٹ ہے حتیٰ مخلصن. کتاب کے مولوک کہتے ہیں چاہے آپ نیا کام نکالنے میں جتنے بھی مخلص ہوں اب عید ملاد النبی منانے والے ہمارے بھائی جو ہیں وہ مخلص ہیں ہمیں ان کی نیت پہ شک و شبہ نہیں ہے وہ محبت و کے طور پہ کر رہے ہیں لیکن کیا ان کا یہ عمل اللہ کے ثرک کے طریقے کے مطابق ہے بالکل نہیں تو کتاب کے مولو کہتے ہیں چاہے آپ مخلص ہوں چاہے آپ اس نئے عمل کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہوں چاہے آپ اس کے ذریعے اللہ سے سواب لینا چاہتے ہوں۔ لیکن جب وہ طریقہ ثابت نہیں ہے فعن ندال کے مردوت علی کا تو یہ نیا عمل مردود ہے رجکٹ ہے بولو اللہ کام اللہ تریقول مردود انالی جب بھی آپ اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کریں گے جو راستہ ثابت نہیں ہے تو وہ مردود ہے رجکٹ ہے قبول ہے اذن فواجب طالب اَن يكون بما من لا اس طالب العلم پہ واجب ہے اللہ کی عبادت اس کے مطابق کریں جو شریعت سے معلوم ہے اس میں نہ اضافہ کریں نہ کمی کریں نہ اضافہ کرے نہ مغرب کی آئندہ ہم رکھتے پڑا کریں گے چار تو کیسا ہے کیوں غلط ہے چوتھی رقط میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے رکوع کریں گے دو سجدے مزید کریں گے تو غلط کیا ہے اس میں غلطی کون سی ہے جی کیا اللہ کے کیسول نے کسی حدیث میں کہا ہے کہ مغرب کی چار رکھتے نہیں پڑھ سکتے بالکل نہیں کہا اب اب بتائیے ہاں آپ یہ کہیں کہ اللہ کے سول نے کہہ دی جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام نکالا وہ نیا کام رہ جائے تو یہ نیا کام ہے آپ کے زمانے میں ہمیشہ مغرب کیرتی رکھتے, رکھتے ہوتی تھی تین چوتھی رکعت کو نکالے گا چاہے وہ عبادت ہے چاہے وہ نیکی ہے چاہے اس میں صرف آتے ہیں چاہے اس میں سیدھی ہے چاہے اس میں, میں رکو ہے غلط ہے تو کہتے ہیں آپ یہ نہ کہیں کہ جی میں جو کام کر رہا ہوں اس پہ میرا دل مطمئن ہے اے آپ کا دل معیار نہیں ہے یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں جس کو تم غلط کہہ رہے لو میرا دل مطمئن ہے تمہارے دل کی کیا حصیت ہے کہتے ہیں ایسے آپ نہ کہیں حتہ لو حل فل یزینا بھی مزاحی آپ اس کو تولے شریعت کے ترازو میں نے دل کے ساتھ نہ تولیں کس کے ساتھ تولیں شریعت کے تاز میں تولے اگر شریعت اس کی تحید کرے تو سر آنکھوں پے قد سو عملی اور اگر شریعت میں اس کی تحید نہ ملے تو یاد رکھیں کہ یہ برا عمل ہے جو آپ کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے اور اللہ تعالی قرآن میں کہا ہے سنح فاتر میں کہا ہے آپ منزوگی نہ لہسو عملی پر آسنا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوش نما بنا دیا گیا وہ اسے اس اچھا سمتا ہے یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں ہے بالکل نہیں ہو سکتا تو شیطان ہمارے سامنے برے امال کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے يكون بعلمه تو کہ... کتاب کے مولب اب تک کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنے علم پہ عمل کریں عقیدے کے معاملے میں بھی نمبر دو عبادت معاملے اب کے معاملے میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کے معاملے میں بھی لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملے میں بھی محبت شری علم کا اخلاق آپ اچھا اپنا لیں سچ بولنا وفا کا مظاہرہ کرنا مومنوں کے لیے خیر چاہنا کسی کے لیے برا نہ سوچنا کیونکہ کہ نبی اسلام نے فرمایا تھا لا دکم حتہ ماحب الفسی تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اور یہ عدیث مسلم صرف کی ہے کہ من احبا فلتا ہے کہ اسے رودے قیامت جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے جنت میں داخلہ مل جائے تو ایسے آدمی پہ جب موت آئے تو یہ موت ایمان کے ہاتھ میں آنی چاہیے اللہ پہ بھی ایمان ہو آخر پہ بھی ایمان ہو اور آپ کا ان دنوں عقیدہ یہ ہو کہ آپ لوگوں کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور ہم میں سے بہت سے لوگ کتاب کے مولو کہتے ہیں بڑی غیرت والے ہیں بڑی خیر خواہ ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ اخلاق سے بیچ نہیں آتے ان کے پاس شدت ہے سختی ہے حتیٰ کہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سختی کو استعمال کرتے ہیں اور یہ اس اخلاق کے خلاف ہے جس اخلاق کا اللہ نے حکم دیا ہے آپ یہ بات جان لیں اچھا اخلاق ان اعمال میں سے ایک ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا کلب ملتا ہے اور نبی علیہ السلاط اسلام کے سب کے نزدیک نبی علیہ اسلام کے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا رودے قیامت جو اخلاق میں اچھا ہوگا کیونکہ آپ نے فرمایا ہے ان من احب القرب منی ملکیاما احاسم اخلاق و ان اب کم الب ادم منی ملکیاما سالون حکون آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب لوگ وہ ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ سوئے کیوں جائی صاحب اللہ کے سن کیا کہہ رہے ہیں مجھے سب سے محبوب شخص وہ ہے اور میرے سب سے قریب شخص وہ ہوگا قیام کا دن جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے کس کے لحاظ سے اچھا ہے اور فرمایا مجھے سب سے نفرت جس سے ہے اور جو مجھ سے زیادہ دور ہوگا قیامت کا دن وہ ہوگا جو کثرت سے کلام کرنے والا ہر وقت بک بک کرنے والا تر تر کرنے والا اور فرمایا باتیں کھول کر دوسروں کا مزاق اڑانے والا اور تکبر کرنے والا تکبر کرنے والے باتیں کھول کھول کر دوسروں کا مذاق اڑانے والے اور فرمایا کثرت سے کلام کرنے والے فضول گفتگو کرتے چلے جانے کر لوگوں کو انسارے ہیں یہ بھی پتا کہ فرشتے کیا لکھ رہے ہیں ان کی گناہ نوٹ کر رہے ہیں اس کے خلاف بات اس کے خلاف خلاف اور لطیفے ایسے سنائیں گے جو اللہ کے خلاف ہوتے ہیں یا اللہ کے رسول کے خلاف ہوتے ہیں یا قرآن کے خلاف ہوتے ہیں یا شریعت کے خلاف ہوتی ہیں اور ہم ایسے لطیفوں پہ ہنستے ہیں ایک دفعہ کسی نے ان کو کلپ بھیجا اس میں وہ لطیفہ سنانے والا کہہ رہا تھا عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں یہ میک اپ کر کے فرشتوں کو بھی دھوکہ دے لیتی ہیں موت کا فرشتہ آتا ہے پہچان نہیں پاتا تو مذاق ہے شریعت کا کیا ایسا ممکن ہے تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اب میرے بھائی آپ کے سوالوں کی جانب آتے ہیں طالب